رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا یہ باس عالیہ نیت ہی انسان کی جیسے نیت ہوگی اسے اس کی نیت کے مطابق ہی اٹھائے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلو آب دے یہ بات علی نیت اگر خالص ہے اسی حالت میں موت آ گئی ہے تو قیامت کو یہ خوبصورت نیتیں کرنے والوں کی سب میں کھڑا نظر ہوگا اسے عمل نہ بھی کیا ہو نیت کر کے دنیا سے چلا گیا اس نیت کے بدلے ہی اللہ تعالی اس کو عمل کا ثواب دے دیں گے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخل القلیل من العمل تم نیت کو خالص کر لو تھوڑا عمل تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے اخلس دینک یکفیق القلیل من العمل نیت کو خالص کر لو تھوڑا علم بھی تمہارے لیے باعث سے برکت بن جائے گا اخلسینک یکفیق القلیل من العمل نیت کو خالص کر لو تھوڑی چیز بھی باعث سے برکت بن جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ واری وسلم نے صحابہ کے کی تربیت یہ کی تھی علی ری اللہ چالان ہوں اس لیے کہا کرتے تھے کسی نے اپنے اخلاص کو دیکھنا ہے تو خود بھی دیکھ سکتا ہے کہ میں مخلص ہوں کہ نہیں مخلص کی نشانی یہ ہے وہ خلوت اور چلوت میں نیکی کرتا نظر آتا اور ریاکار کی نشانی یہ ہے یک اذا ایزا کیا نا اذا و في الناس یہ ریاکار کی نشانی ہے مخلص کہ نہیں اکیلا ہو سستی کا مظاہرہ کرے گا نماز پڑھ لی تو ٹھیک نہ پڑی تو پھر بھی ٹھیک اور جب لوگوں کے درمیان ہو تو ہشاش پشاش مخلص کی نشانی یہ ہے سوا امت من ود کوئی تعریف کرے اور مذمت کرے برابر سمجھے پرواہ نہ کرے اور ریاکار کی نشانی کیا ہے مود حام جب لوگ تعریف کرے تو بڑے جذبے سے کام کرے وہ اکثر گراض دے اور یا کار کی نشانی یہ ہے جب اس کا برا بلا کہا جائے تو وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے وہ کس لیے کر رہا تھا اللہ کے لیے اگر اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے فرشتوں نے لکھ لیا اگر فرشتوں نے لکھ لیا تو اجر ثابت ہو گیا اور یہی انسانی زندگی کا حجم ہے یہی مقصود و مطلوب ہے کہ اللہ راضی ہو تو اللہ کو راضی کرنے والا یہ نہیں سوچتا کہ میری کوئی تعریف کرے تو میں پھر کروں گا یہ نہیں سوچتا کہ کوئی مذمت کر رہا ہے تو میں عمل کو چھوڑ دوں وہ یہ نہیں سوچتا لوگ تعریفیں کیا ہی کرتے ہیں لوگ مخالفت کیا ہی کرتے ہیں جن میں مشن کو چلانا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں میرا رب راضی ہو رہا ہے کہ نہیں اگر رب راضی کرنے والا شخص اپنے رب کو راضی کرتا رہے اس کو کسی اور کی پریشانی آنی ہی نہیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تک خلوص نیت کے بارے میں بتایا وہاں ریاکاری کا مفہوم بھی واضح کیا اور ریاکاری کی حالاتیں بھی واضح کیا ریاکاری کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمائے واجر واجر ایک شخص عمل صرف اس لیے کرتا ہے فلاں دیکھ رہا ہے فلاں اپریشیٹ کرے گا فلاں کہے گا کیا کہ کمال کا انسان ہے لوگوں کو راضی کرنا لوگوں کی واہ واہ لوگوں کے تاریخی کلمات سننے کے لیے لوگوں سے تھینکس کے الفاظ سننے کے لیے انسان کو کام کرتا ہے لوگوں سے ولڈن کے الفاظ سننے کی خواہش کرنے والا شخص یہ مخلص نہیں ہوتا یہی تو ریاکاری ہے جو عمل اس لیے کرے کہ لوگ راضی ہوں لوگ کہیں کہ بڑا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشر کو بھی امیدی اگر کالے پتھر پہ چونٹی چل رہی ہو نظر آتی ہے اسی طرح انسان کے دل میں ریاکاری چلتی ہے اس لیے اس کو ختم کرنا ضروری ہے انسان کو ادراک ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کب تک جب تک یہ گہرائی اور گیرائی میں جا کے سمجھ نہ لے کام کرنے سے پہلے اپنے نیت کے زامی درست نہ کر لے کہ میں آخر کیوں ہی عمل کرنے لگا ہوں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتے جاؤں اللہ کی رضا نہیں ہے وقت ضائع ہے اللہ کی رضا نہیں ہے صلاحیتیں ضائع ہے فائدہ کچھ نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے فرمایا میں کرے نہ سمن کے فلا تَفْعَلْهُ بِنَفْسِكَ اِذَا خَلَوْتَ جو چیز لوگوں کے سامنے کرنا پسند نہیں کرتے وہ اکیلے کیوں کرتے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن اتنی نے کیا کہ امساب جبال اتہامت بیضا اتہامہ کی سفید پہاروں جتنی نے کیا فَيَجَعَلُهَ اللَّهُ هَذَاءً مَنْسُورًا اللہ ان نیکیوں کو دھول بنا کے اڑا دیں گے سبق کیا ہوگا سہاب کرام نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ انا انہم من کو ومن جلدتکم جلدتی من خدون امین اللہ میرے صحابہ وہ تمہاری قوم سے ہوں گے بھائی ہوں گے تحجد بھی پڑھتے ہوں گے جس طرح تم تجربے پڑھتے ہو ولاکنگ لیکن <بِنترخوا> جب وہ اکیلے ہوتے ہیں جب ان کو اللہ کی حرمت پامال کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں اللہ کی نافرمانی ڈھٹائی سے کرتے ہیں ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے پھر محروم کر دیے جائیں گے اللہ رب ربرعزت ہم سب کی حفاظت فرمائے ریاکاری ریاکاری انسان کرتا ہے لوگوں کے لیے کام لوگوں کے لیے نیکی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خیر قاہی معاشرے میں مقام بنانے کے لیے معاشرے میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ عمل باطل ہو جاتا ہے إرشاد رباني يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأزاء كالذي ينفق ما له وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَتَلُهُ كَمَتَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَاد فَأَصَابَهُ وَابِنٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا اے مؤمنون اپنے صدقات کو زائر کیسے ضائع ہوں گے بالمن جب تم صدقہ کر ایک احسان جتلاؤ گے ولاضر اور گریہ جاری کرو گے تو یہ تمہارا مال بھی ضائع اور نیکی بھی ضائع ہو جائے لاطو بل مین و لا دیکھو الناس اس کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جب اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے ایسا لوگوں کو دکھلاوا کرنے والا جس کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے ولیم الخر اگر ایک پتھر پہ گرد پڑی ہو اور بارش آ جائے تو گرد کس طرح پتھر سے صاف ہو جاتی ہے ایسا انسان جو لوگوں کو راضی کرنے کا عمل کرتا ہے اس کی نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے اور کوئی بھی دیکھیے اس کے نام ہے اعمال میں نہیں لکھی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا آبائی الرجل رہا جو لیا یہ جو کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں کفر کے سامنے کھڑا بھی ہونا چاہتا ہے اور غزہ اور جہاد بھی کرنا چاہتا ہے لیکن شہرت بھی چاہتا ہے میں لہ اسے کیا ملے گا قال لا کالا لہ اگر اس کا مقصد شہرت بھی ہے تو پھر اس کے لیے کچھ بھی نصیب نہیں ہے جان بھی گئی اور اجر بھی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ویل وسلم نے اس لیے فرمایا تھا جتنا بھی بڑا عمل ہو اگر اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے ہے تو وہ ضائع ہو جائے اسی فرمایا ریاکاری تو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہے اللہ بھی میں ہُوا اخ و فار نسیحی دجال میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ مجھے اس کا خوف ہے شرک القفی بیا کری ایک انسان کسی کو دکھانے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو خوبصورت پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں وہاں کیا کمال کا انسان ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ایسی سینکڑوں نمازیں پڑھ لے وہ اللہ کی نا قابل قبول نہیں یہ تو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہے جس کا خوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں بلکہ ریاکاری اگر انسان کرتا ہے تو قیامت کے دن یہ تو چند لوگوں کو دنیا میں بتاتا ہے نا لیکن اللہ پوری کائنات کے سامنے اس کی برائیوں کو بیان کروا کے ذلیل کروا دیں گے اسے میں جو لوگوں کو سناتا ہے جو لوگوں کو دکھاتا ہے اللہ بھی اس کے گناہوں کو سنا سنا کر اور دکھا دکھا کر اسے ذلیل کر دیں اور اور یادگاری کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے جو اپنی صلاحیتیں برتن ہے استعمال کرتا ہے ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے ثواب اور عجل سے محروم کر دیا جائے گا بلکہ حدیث کیا ہے اذا جم اللہ جم ال جب اللہ تعالیٰ پہلو اور پچھلوں کو اکٹھا کریں گے آدم سرے کی قیامت تک آنے والی آدمی تو اللہ رب عزت کی طرف سے ایک آواز آئے گی من کا نا شروع عمله لله احدا احجن ثوابه من عنده نے الله ان الشركاء عن شرک جس نے دنیا میں کسی اور کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا آج اجر بھی اسی سے لے لے میں تو ریاکاری کرنے والوں سے بری ہوں یہ اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا سچی بات تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب سبح نہ عن چاہیے قیامت کے دن صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے نور کے پردے ہٹائیں گے جد الح کلو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر جائے گی ويبقى من كان يسجد في الدنيا سمعة ورياء لكن هؤلاء سجدة नहीं कर पाएंगे اللي दुनिया में रियाकारी करते थे كلنا أراد أن يسجد خر على قفا فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً وہ اگر سجا کرنا بھی چاہیں گے تو ان کی کمر تختہ بنا دی جائے گی وہ سامنے نہیں پچھلی طرف گر جائیں گے کتنی بڑی ذلت ہے پوری کائنات کے سامنے اگر ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا اس سے بڑی کیا ذلت